عقیقہ اور ولادت کے ساتویں روز عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباؤ و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اس کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے ستر درجہ زائد ہے مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے محبرین نے عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد اور ثنا کریں گے اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو رویا صالحہ کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سجید المم کی ماں بننے والی ہو اس کا نام محمد رکھنا اور ایک روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنا بریدہ اور ابن عباس رضی عنہم کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا قرض یہ کہ صحائب الہام کے تقاتر اور رویا صالحہ کے تواتر نے ماں اور دادا احباب اور اقارب یگانہ اور بیگانا سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے امبیا و مرسلین اس نبی امی فداہ نفسی و ابی و امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو یعنی عبد اللہ نام رکھنا یہ علقۂ ربانی تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا جیسا کہ علامہ نبوی نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالی نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا اس لیے یہ نام رکھا اور یہی دو نام حق جلّوں نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں وی سب نمر اسراہ کم ان رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسم ترجمہ اور جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں توریت کا تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا جن کا نام احمد ہوگا محمد کا اصل مادہ حمد ہے حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں اور تحمید جس سے محمد مشتق ہے وہ باب تفعیل کا مستر ہے جس کی وضاحت مبالغے اور تکرار کے لیے ہوئی ہے لہذا لفظ محمد جو تحمید کا اسم میں ہے اس کی یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات ستودہ صفات کہ جن کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے آیات قرآنیا اور کلمات قدسیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمد کسی شے کے اختتام ہی کے بعد ہوتی ہے اس لیے حق جلشانہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تاکہ انقتائے وہی اور اختتام نبوت اور رسالت کی جانب مشیر ہو